مدین منورہ زادہ اللہ شرفوں و تازیمن میں ایک بزرگ رہتے تھے نام تھا یہ راہ خدا میں لڑنے کے لیے تشریف لے گئے اور کیفیت یہ تھی کہ ان کے یہاں چند ماہ کے بعد بیٹی کی ولادت ہونے والی تھی بچے کی ولادت ہونے والی تھی اپنی زوجہ کو تیس ہزار دینار دیے کہ یہ میں جا رہا ہوں تیس ہزار دینار رکھو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو کام آئیں گے یہ کہہ کر وہ چلے گئے یہ اتنے اپنے کام میں مصروف ہو گئے کہ ستائیس سال ان کے اسی راستے میں گزر گئے کتنے ستائیس سال آئے ستائیس سال کے بعد خیال آیا کہ چلو گھر چلتے ہیں گھوڑے پر سوار ہوئے گھر آئے ہاتھ میں نیزہ تھا نہیں جیسے ہی دروازہ کھولا گھوڑے سمیت گھر میں داخل ہو گئے جیسے گھر میں داخل ہوئے سامنے ایک نوجوان کھڑا تھا نوجوان نے کہا کہ بھائی جان گھوڑے سمیت گھر میں داخل ہو گئے ہو کیا کام ہے کون ہو کدھر سے آئے ہو اس نے کہا کہ تم کون ہو تم میری بیوی کے گھر میں کیا کر رہے ہو وہ گھوڑے سے نیچے اترے اور نوجوان کا گریمان پکڑ لیا کہ یہ میرا گھر ہے میرے گھر میں تم کیا کر رہے ہو دونوں میں کافی بحث ہو گئی حتیہ کے قریب قریب کے کچھ پڑوسی بھی جمع ہو گئے کچھ علماء جمع ہو گئے اب علماء میں امام مالک رضی اللہ تعالیٰ نو بھی دے وہ بھی گھر میں تشریف لے آئے اور بھی دیگر علم بزرگانے دین جمع ہو گئے اور آ کر دیکھا کہ وہ اس نوجوان کی فیور میں بول رہے ہیں نوجوان کہنے لگا کہ انہوں نے معاملہ کیا ماجرا کیا میں بتاؤ تو صحیح نوجوان نے کہا کہ یہ بڑے ہو تاریخ گھوڑا سمیت گھر میں آ گئے نیزا ہاتھ میں لے کر کے تھے میرا گھر ہے بحس کرنے لگے تو جب انہوں نے دیکھا کہ سب نوجوان کی حمایت کے روز کہا بھائی میں فروخ ہوں یہ میرا گھر ہے اب جیسے فروخ کا نام سنا تو اندر جو پردے میں ان کی جو والدہ تھی نوجوان کی وہ آگئی انہوں نے دیکھا پردے سے تو کہا کہ جی ہاں یہ فروخ ہیں اور یہ اس نوجوان کے والد ہیں ستائیس سال پہلے یہ رائے خدا میں گئے تھے اور اب لوٹ کر رہے ہیں انہیں کیا پتا کہ یہ نوجوان ان کا بیٹا ہے انہوں نے تو دیکھا ہی نہیں تھا وہ تو جب چھوڑ کر چلے گئے تھے تب تو ان کے یہاں بچے کی ولادت ہونے والی تھی اور ستائیس سال کے بعد لوٹے تو بیٹا سمجھو تقریباً چھبیس ستائیس سال کے نوجوان بیٹے سامنے کھڑے ہوئے ہیں اب اتنے میں اب بتائیے کہ کیا, کیا کیفیت ہوئی ہوگی والد نے دیکھا میرا بیٹا ستائیس سال کا کی خوشی کی امتحان آ رہی نا اب تھوڑی دیر پہلے دونوں والد اور بیٹے آپس میں کر رہے تھے اب کھل کر گلے ملے رونا جو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو کیفیت ہوئی ہوگی اور پھر تھوڑی دیر کے بعد بیٹے بھی چلے گئے باہر نماز کا بھی وقت ہو رہا تھا تو جو خرم صاحب تھے جو ان کے جو والی صاحب تھے نوجوان کے یہ بھی اپنے کمرے میں آ گئے کچھ زوجا سے دو چار باتیں کرنے لگے اور باتیں کرتے کرتے انہوں نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ جو میں پیسے دے کر گیا تو اس کا کیا ہوا کچھ کمی بیشی تو نہیں ہوئی کا نماز کا وقت ہے آپ مسجد جائیے اور نماز پڑھ کر آ جائیے جب وہ نماز کے لے گئے مسجد میں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک طرف زبردست ہلکا لگا ہوا ہے نا اب تو ماشاءاللہ اللہ ہلکا سمجھتے ہوں گے ایک زبردست ہلکا لگا ہوا ہے اور ایک نوجوان جو بزرگی جیسی ان کیفیت تھی تھوڑا سا چادر ڈلی ہوئی تھی سر سے اور وہ حدیث کا درس دے رہے ہیں اور بڑے بڑے لوگ ان کا درس حدیث سن رہے ہیں بڑا رش آیا کہ یار کیا باتیں بڑے خوش ہو رہے تھے یار کیا نوجوان ہیں اب یہ جیسے نوجوان, نوجوان کے قریب ہوتے گئے قریب ہوتے گئے ان کو یہ شک گزرا کہ یہ نوجوان ایک اور قریب جا کر دیکھا تو ان کا تو جیسے سینہ سینا خوشی کی مارے جیسے پھٹ جائے گا کہ یہ تو میرا بیٹا ربیعہ اتنا بڑا حال میرا بیٹا اور یہ بڑے بڑے لوگ میرے بیٹے کا سے حدیث امتحان آ رہی اب الحمد للہ اللہ تعالیٰ کی شکر اور تعریفیں کرتے کرتے یہ جناب پہنچے گھر پہ نا اور اپنی زوجہ سے کہنے لگے کہ میں نے آج اپنے بیٹے کو اس مرتبے پہ دیکھا ہے جہاں کم ہی اہل علم پہنچتے ہوں گے یہ ربیعہ جو ان کے بیٹے تھے یہ امام مالی کے استاد ہے رشمۃ اللہ تعالی علیہ اور امام مالک کے استاد کے والد ہیں جن کا میں واقعہ سنا رہا ہوں آپ کو تو اتنی خوش ہوئے اور اتنی زوجہ سے اتنی خوشی کا اظہار کیا کہ میں تو کو بتا نہیں سکتا ہوں کہ میرا بیٹا اتنا بڑا عالم تو آپ کی زوجہ بولی سچ بتائیے آپ کو تیس ہزار دینار محبوب ہے یا اپنے بیٹے کا یہ علمی مقام اور مرتبہ زیادہ محبوب ہے تو بولے کہ ہرگیز نہیں اصل مقام اور مرتبہ تو علم ہے تو آپ کی روزہ کہنے لگی کہ پھر میں نے سارا مال آپ کے بیٹے کی تعلیم اور تربیت پر ہی خرچ کر دیا تھا کہنے لگی اللہ کی کسم تھی اس مال کو ضائع نہیں کیا اس واقع کو بہت سارے بزرگوں نے نقل کیا ہے اور یہ واقعہ یوں سمجھیے کہ ایک سو سے لے کر ڈیڑھ سو صدی کا جو وقت تھا نا اس درمیان کا یہ واقعہ ہے اتنا پرانا واقعہ پھر حضرت ربیع رضی اللہ تعالی انہوں کے شاگرد تھے حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ جو عالم مدینہ مشہور ہیں میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں آج, آج یہ واقعہ بات جو بات میں آپ کو جو بیان کیا ہے اس میں غور طلب بات, بات دے یہ دے مائے ہے مائے کہ ایک, ایک عالم اگر بیٹا بنے, بات بات بات بات بنے بات یا خود, خود ایک عالیم ہو اس کا ایک مقام و مرتبہ ہوتا ہے آپ دیکھیے کہ راہ خدا میں ستائیس سال کے بعد یہ آئے اور اپنے بیٹے کو جب ایک عالیم بنتا دیکھا تو ان کی خوشی کی امتیاح آ رہی میں واقعی آپ کو ارض کروں یہ تو اپنی اپنی سوچ کی بات ہوتی ہے کہ ایک باپ مثلا کہ اپنے بیٹے کو ڈاکٹر دیکھے تو کوئی اپنے باپ بیٹے کو فلاں دیکھے تو کوئی فلاں دے کو فلاں دیکھے لیکن حقیقت یہ ہے کہ جس نے اپنے بیٹے کو عالم بنایا نا وہ کامیاب ہو گیا ایک طرح سے کامیاب ہو گیا اللہ ان کا, ان کا اور ان کا اور ہم سب کا ایمان سلامت رکھے سارے کہ کا اصل کامیابی تو ایمان سلامت لے کر قبر میں جانے کی ہے لیکن یہ بڑی شان ہے عالم بننا حضرت عبداللہ ابن مبارک رشمۃ اللہ تعالی کی سیرت میں نے پڑھا تھا کہ آپ کے والد نے کیونکہ شروع میں تو اس لائن میں نہیں تھے کو ہزاروں دینار دیے تھے اور آپ یہ دینار لے کر کہیں تجارت کے گھر سے چلے گئے جب واپس آئے تو والد صاحب نے وہی حساب لیتے نا پہلے بھی حساب لیتے تھے والد صاحب آج بھی حساب لیتے ہیں والد صاحب تو پہلے بھی والد صاحب نے حساب لیا کہ بیٹا, بیٹا بتاؤ کہ وہ جو تمہیں پیسے دیے تھے کیا ہوئے حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جو کچھ علم دین حاصل کیا تھا نا وہ سارا بیان کر دیا کہ ابا جان میں آخرت کی تجارت کر کہہ رہا ہوں بلکہ تجارت کر کے آیا ہوں دنیا اور آخرت کی تجارت کر کے آیا ہوں والی صاحب نے جب بیٹے کی علمی قابلیت اور مقام دیکھا کہا بیٹا یہ اور لو ایسی ایک تجارت اور کر کر آ پہلے کے والدین کیسے تھے یار ماں کو دیکھو ماں نے بھی عالم بنایا بیٹے کو باپ نے بھی عالم بنایا بیٹے کو یعنی پہلے کی ایک مینٹلٹی تھی میرا بیٹا عالم بنے میرا بیٹا آفس بنے میرا بیٹا عالم بنے میرا بیٹا آفس بنے سب ان کے نزدیک ایسی روایتیں ہیں کہ واقعی وہ روایتیں اگر ہم پڑھیں ہیں تو ایسا لگے کہ یار کاش کے میں بھی عالم بنوں میرے بیٹے بھی عالم بنے میں بھی آفس بنوں میرا بیٹا بھی آفس بنے میں آپ کو چند ایک روایت سناتا ہوں سرکار مدینہ رہا قلب کل سینہ صلی اللہ تعالی علی والی وسلم نے شا فرمایا کسی کمانے والے نے فضیلت علم کے برابر کوئی کمائی نہیں کی علم سب سے بڑی دولت ہے علم صاحب علم کو ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے یا بیکار کاموں سے روک دیتا ہے اور جب تک عمل درست نہ ہو دین درست نہیں ہوتا اور عمل بغیر علم کے درست نہیں ہو سکتا سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دیکھو اور ارشاد سنی حضرت ابو ذر ردی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو ہریرا ردی اللہ تعالی عنہ سے مربیے کہ دونوں فرماتے کے آدمی کا ایک مسئلہ سیکھنا ہمارے نزدیک ایک ہزار رکت نوافل پڑھنے سے زیادہ محبوب ہے اور فرماتے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ والی وسلم نے ارشاد فرمایا بڑی توجہ سے سنی ارشاد فرمایا جب تعلیم علم کو موت آتی ہے اور وہ اسی تعلیم علمی کی حالت میں ہوتا ہے تو وہ شہید کی موت مرتا ہے اب یہ فضیلتیں یہ علم دین حاصل کرنے والوں کو نصیب ہوتی ہیں تو اللہ کرے کہ ہمیں بھی یہ عظیم جذبہ نصیب ہو کہ ہم بھی عالم بنے یار کتنی <تصال> پیاری بات میں عالم بن جاؤں اگر اللہ کرے کہ میرا بیٹا عالم بن جائے میری بیٹی عالم بن جائے ہر گھر میں عالم ہو ہر گھر میں آفیز ہو مدینہ مدینہ ہو جائے یار یعنی طالب علم جب علم دین کے لیے چلتا ہے تو سوچئے کیا فرشتے اس کا اعزاز دیکھیے طالب علم کا کہ جب طالب علم دین یا طالب علم دین مراد ہے <سؤال> یہ علم دین کی فضیلت ساری بیانیں ہوں گی اور اس کی فضیلت بیان ہوئی ہے قرآن و حدیث میں تو طالب علم دین سمندر میں مچھلیاں اور سوراخوں میں چونچیاں اس کے لیے دعا استغفار کرتی ہیں کتنی فضیلت ہے سوچیے تو صحیح یہ فضیلت طالب علم کی ہے جو علم دین, دین سیکھنے کے لیے الحمدللہ ہم دین اس سے ذن رکھتے ہیں جو جو علم دین سیکھنے کے لیے یہاں آیا ہے کیا عجب کہ وہ بھی یہ فضیلت پا رہا ہو کیا؟ علم دین سیکھنا ہے نا تو علم دین سیکھنے کی فضیلت ہے اللہ سیکھنے مدری مذاکرے میں کتنے مسئلے سیکھنے کو ملتے ہیں علم ایک گھری علم کی بات سیکھنا اس طرح کی روایتیں ملتی ہیں ساٹھ برس کی نفلی عبادت سے بہتر ہے یہ ہے مقام و مرتبہ علم دین حاصل کرنے کا عالم بننے کا میرے میٹھے میٹھے پیارے پیراسلامی اسلامی بھائیوں میری مدنی التیجا یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو وسعت دی ہے تو عالم بن جائیے درس نظامی کر لیجیے ماشاء اللہ روزانہ ہمارا عالمی مدی مرکز سیدان مدینہ میں بستہ لگتا ہے اسٹول جس کو کہتے ہیں ہمارے اسلام میں بیٹھتے ہیں جا کر اس میں نام لکھوائیے نیت کریں کہ میں عالم بنوں گا میں انشاءاللہ درس نظامی کروں گا میں نہیں کہتا کہ درس نظامی یہ شرط عالم بننے کے لیے عالم بننے کے لیے علم ہونا چاہیے لیکن درس نظامی یہ بڑا بنیادی ایک ذریعہ ہے ماشاءاللہ اس کو قرآن و حدیث کا زبرد علم سکھایا جاتا ہے دعوت اسلامی میں صرف درس نظامی ہی نہیں ہے ماشاءاللہ جیسے یہ بھی اتکا یہ علم دین سیکھنے کا ذریعہ آپ بارہ روزہ مدنی کورس کر رہے ہیں علم دین سیکھنے کا ذریعہ آپ مدنی تربیتی کورس کر رہے ہیں علم دین سیکھنے کا ذریعہ ہے آپ مدنی قافلوں میں سفر کرتے علم دین سیکھنے کا ذریعہ ہے آپ اپنے گھر سے نکل کر ہفتہ بار اجتیما میں آتے علم دین سیکھنے کا ذریعہ ہے مدرسۃ المدینہ بالکان میں پڑھنے کے لیے جاتے یہ بھی علم دین سیکھنے کے ذرائع ہیں. دعوت اسلامی نے علم دین سیکھنے کے بڑے ذرائع بنے اکتالیس روزہ مدنی انعامات اور مدنی قابلہ کورس یہ بھی علم دین سیکھنے کا ذریعہ ہے لیکن درس نظامی کی ایک اپنی اہمیت ہے ایک مضبوط عالین پھر ایک مضبوط مفتی الحمدللہ بننے کے لیے یہ بھی ایک بہترین ذریعہ ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں توفیق دے ہو سکے تو درس نظامی کر لیجئے جامع المدینہ میں داخلہ لے لیجئے اور آپ پڑھے جن شہروں میں وہاں داخلہ لے لیجئے میں نہیں کہتا خالی باب المدینہ کراچی میں ماشاءاللہ پورے پاکستان میں ہمارے جامع المدینہ قائم ہے کم و بیش کہہ سکتے پورے پاکستان میں جامع المدینہ چار سے زیادہ جامع المدینہ قائم ہے اسلامی بھائی اسلامی بہنوں کے ملا کر آپ اس میں داخلہ لے لیں داخلہ لینے کے بعد شروع کریں اگر آپ مقیم نہیں ہو سکتے پورا دن نہیں گزار سکتے تو ٹھیک ہے ہمارے جامع المدینہ میں جو طلبہ کرام کی جو تعداد ہے ان میں کہہ سکتے ففٹی پرسینٹ فورٹی یا 60% ان طالب علموں کی ہوتی ہے جو رہتے نہیں ہیں پڑھتے ہیں اور پڑھنے کے بعد پھر چلے جاتے ہیں پھر بھی کام کاج ہوتے ہیں یا کچھ اور مصروفیت ہوتی ہوگی تو دن رات رہتے بھی نہیں ہے لیکن سات آٹھ سال کا یہ درس نظامی کا کورس کر لینا چاہیے عالم بن لینا چاہیے جس کی فضیلتیں بہت ہیں یعنی علما کا یہ مقام قیامت کے روز ہوگا کہ جب لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے تو علماء کو کہا جائے گا کہ آپ رک جائیے یعنی کو روک دیا جائے گا انہیں جنت میں نہیں جانے دیا جائے گا کہ کہاں ہے کیونکہ یہ بھی جنت میں جا رہے ہوگا کہا نہیں بلکہ آپ شفاعت کیجئے اور جنت میں لے جائیے علماء جنت میں لے کے جائیں گے کئیوں کو علماء کا مقام ہے یار بلکہ عالم کی تو اتنی بڑی فضیلت ہے کہ عالم کی ضرورت تو دنیا میں ہے ہی ہمیں جب مسئلہ پوچھنا ہوتا ہے کوئی مس شرح مسئلہ یا دنیا آخرت کا جو بھی مسئلہ ہم اولما سے پوچھتے ہیں نا اور قرآن نے بھی یہی دعوت دی ہے فس الکری ان کم تو لاتا فس الکری ان والوں سے تم لا تعلمون اگر تم نہیں جانتے ان والوں سے پوچھو تو دنیا میں بھی ان کی حاجت ہے دنیا میں بھی ہم ان کے محتاج ہیں کہ ان سے علم دین کی باتیں سیکھیں گے یہی ہم کو سکھاتے ہیں ماشاء اللہ روزانہ دیکھیے امیل سنت کتنا ان, کتنا ان سکھاتے ہیں کتنی باتیں سکھاتے ہیں ہمارے لیے ہر بات گویا کے کئی باتیں نہیں نہیں ہوتی ہیں اور یہ اس طرح کے مدنی مذاکرے اور فقی اور یہ درس دیتے دیتے ان کی زندگی کا حصہ کل گیا ماشاء اللہ تو دنیا میں بھی ان کی آجت ہے اور آخرت میں بھی ان کی ضرورت پڑ� پڑے گی جب قیامت کے روز پوچھا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ سے مانگو تو عوام کیا جانا اللہ سے کیا مانگا جائے گا اس وقت علماء سے رجوع کیا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ آپ علماء آپ بتائیے کہ ہم اپنے رب سے کیا سوال کریں وہ وہاں بھی راہنمائی کریں گے ہماری دنیا میں بھی ان کی حاجت ہے قیامت بھی ان کی حاجت ہے ہر جگہ ان کی حاجت ہے ہم کو یہ تو عجیب معاشرہ ہو گیا ہے کہ اہل علماء اور اہل علم جو طبقہ ہوتا ہے اس کے بارے میں یہ زبان درازی کرتے نہ نا نا نا نا. کبھی بھی علماء یہ مذہبی طبقے کے بارے میں میٹھے مٹست بھائی بھائیو کبھی اپنی زبان کو یوں نہیں چلانا چاہیے بلکہ ایسے لوگوں کی صحبت میں نہیں بیٹھنا چاہیے جو علماء کے بارے میں یہاں میں علما علما اہل سنت کی بات کروں گا شا خان رسول جو ہوتے ہیں ان کی بات کی جائے گی بات سمجھ رہے علماء ربانیین بھی آتے ہیں بہت علماء سو ہوتے ہیں جن کے لیے تو وحید ہیں لیکن اللہ تعالی ہمیں اعلیٰ امام اہل سنت کے پیچھے پیچھے رکھے تو بس یہ یہ یہ راستہ ہے بس چلتے چلے جائیں تو جو علماء کے بارے میں جن کا میں ذکر کر رہا ہوں جو کمزور بات کرتے ہیں مطلب بالکل گری بھی باتیں کرتے ہیں اور ایسا منہ چڑھاتے جیسے کہ مطلب اصل میں ان کا موڈ خراب ہے خود انہیں کا مزاج خراب ہے شان قرآن کی شان اللہ تعالیٰ فرماتا بے شک اللہ تعالیٰ سے علم والے بندے ڈرتے ہیں کیا عالم اور جائل ایک برابر ہو سکتے کیا علم اور گہرے علم والے جن کو علم اور جن کو کا ایک برابر ہو سکتے ہیں نہیں ہو سکتے اور سفید ایک برابر کیسے ہو سکتا ہے اندھیرا اور اجالا ایک برابر کیسے ہو سکتا ہے اور نور ہے بلکہ اعلی آزد امام سنت رحمت اللہ تعالی علیہ نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ اگر کوئی عالی بھی عمل بھی ہے تب بھی تم اس کے علم سے فائدہ اٹھاؤ نا اس کا علم تو روشنی دے رہا ہے اگر چراغ تم بجھا دو گے تو اپنا ہی اندھیرا کرو گے نا چراغ بجھاؤ گے تو اندھیرے میں کون آئے گا ہم ہی آئیں گے اور علماء چراغ ہیں ہم ان کے علم سے فائدہ اٹھائیں اور ایسے لوگوں کی ہر کی صحبت تو نہ بیٹھیں جو ان مقدس ہستیوں کے بارے میں کمزور بات کرتے ہیں علماء مفتیان کرام ماشاءاللہ اللہ مساجد کے امام اب آپ دیکھیے بچہ پیدا ہوتا ہے تو کیا بچہ پیدا تو باپ کتنا خوش ہوتا ہے خوش ہو کر کیا بولے گا کہ اس ہاسپٹل کا جو سب سے بڑا سرجن اس کو بلاؤ میں اپنے بیٹے کے کان میں اذان دلاؤں گا نہیں داڑی والے کو ڈھونڈے گا ارے کو مولانا کو بلا میرے بیٹے کے کان میں اذان دینی ہے بلائے گا نہیں بلائے گا اس کو بھی داڑی والا یاد آئے گا والد صاحب کا جنازہ ہوگا بیٹے کا جنازہ ہوگا ماں کا جنازہ ہوگا تب بھی مولانا چاہیے طلاق کا مسئلہ ہوگا تب بھی مولانا چاہیے وراثت کا مسئلہ ہوگا تب بھی مولانا چاہیے اور جی کا مسائل ہوں گے تب بھی مولانا چاہیے قبر میں اتارنا ہے تب بھی مولانا چاہیے جب قبر میں سب دفن کر کے چلے جائیں گے تو بعد میں اشارے سواب کے لیے بھی مولانا چاہیے یعنی کہ ہماری پیدائش سے لے کر, ہمارے قبر میں اترنے تک ہمیں علم علماء اور مولانا کی حاجت پڑتی حاجت اس کے بغیر کہاں ہے یہ ایک نظام ہے مسجد بنانی ہے امام چاہیے تو کس کو لاؤ گے مارکیٹ کا جو سب سے بڑا جس سے سب سے بڑا چندہ دے دیا اس کو امام بنا دو گے مارکیٹ کا سب سے بڑا واپاری اس کو امام بنا دو گے جو جس کی چیز بہت بڑی ہے اس کو امام بنا دیں گے نہ امام کی شرطیں اسی کو امام بنائیں گے اور جب نماز سے سب ہوتے ہیں تو سارے ایک تو امام کی طرف جاتی ہاتھ ملانے کے لیے امام کا ہاتھتی ہے تو اسلام اور دین میں ہمارے معاشرے میں آج بھی ان کا مقام و مرتبہ ہے تو جو مقام و مرتبہ نہیں سمجھتے وہ اپنا ہی نقصان کرتے ہیں تو اللہ کرے کہ ہم عالم بنے ہم طالب علم بنے ہم علم والوں سے محبت کرنے والے علماء سے محبت کرنے والے بن جائیں اور ان کے بارے میں اپنی زبان نہ کھولا کریں زبان درازی نہ کریں کوئی فائدہ نہیں ہوتا زبان درازی کرنے کا اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے محفوظ فرمائے اور عالم کی گیبت یہ تو سخت ترین گنا ہے سخت ترین گنا ہے اس لیے علماء کو اللہ تعالیٰ نے بڑا مقام مرتبہ تھا فرمایا ہے یہ ساری باتیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں اس میں جہاں علماء کے فضائل بھی ہیں وہاں میں یہ بھی عرض کروں گا کہ آپ کو یہ ذہن دینا تھا اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے آپ کو بھی توفیق دے ہم علم دین حاصل کریں میٹھے ایک مسلمان کم از کم اتنا تو علم حاصل کرے کہ اس کو کوئی جاہل نہ بولے یہ بات مانتے نہیں مانتے یہ بات ہے میں ایک مسلمان ہوں مجھے لوگ جاہل کیوں بولے یار اب اگر آپ اپنے ذمے سے جہالت کا لیبل ہٹانا چاہتے ہیں تو جو ضرورت کا علم ہے وہ تو سیکھیں گے نہیں سیکھیں گے ضرورت کا علم جو سیکھ لیں ہم لوگ جو ہم فرض ہے ہم پر واجب ہے وہ تو سیکھیں کہ وہ بھی نہیں سیکھیں گے اس میں بھی سستی کریں گے تو آج ماشاء اللہ یہاں ہیں تو جب تک یہاں ہیں سیکھیں جتنا زور مار سکتے ماریں ایک منٹ بھی پارنگ نہ رہنے دیں یار بڑی مشکل سے تو یہ موقع ملا ہے دنیا کی ساری جھنجھٹیں چھوڑ کر مسجد میں آ کر پڑ گیا ہوں اللہ کی رحمت ہے اب یہاں بھی علم دین نہیں سیکھوں گا تو کہاں سیکھوں گا سوتا تو گھر پر بھی ہوں کھاتا تو گھر پر بھی ہوں پیتا تو گھر پر بھی ہوں ملتا تو گھر پر بھی ہوں میلے میں بھی ہوں مسجد نے فیضان بدیا میں اب کیا کروں یہاں میں وہ کام کروں گا جو وہاں نہیں کر سکتا اور وہ ہے علم دین حاصل کرنا علم دین حاصل کریں پڑھیں نمازیں کیسی پڑھنی ہے قرآن کیسے پڑھنا ہے دیگر کتوں کا مطالعہ کرتے رہیں آپ کا کو کام ہی کیا پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں سیکھتے رہیں سیکھتے رہے مدی مذاکرے میں بیٹھے ہلکوں میں بیٹھے درخت میں بیٹھے یار سکھاؤ سکھاؤ سکھاؤ اور جو سیکھے گا وہ آگے بڑھ جائے گا یہ بھی نصیب والا ہوگا جو سیکھے گا جو سیکھے گا وہ اللہ نے چاہ تو آگے بڑھ جائے گا تو آپ کو اللہ توفیق دے کوشش کیجیے نیت کیجیے کہ میں عالم بنوں گا میں ان شاء اللہ در سے نظام ہی کروں گا مدری کینا کے ناظری نیت کریں کہ ہم انشاءاللہ اللہ جو بڑے ہیں وہ نیت کریں کہ میں انشاءاللہ در سے نظام نظامی میں داخلہ لوں گا ہمارے یو کے میں یو کے میں ہمارے ایک مبلک ہیں پہلے غیر مسلم تھے اور ان کے گویا کے یہ غیر مسلم تھے اور ان کی, ان کی عبادت کے وہ مطلب بڑے تھے وہ دعوت اسلامی کے مدی میں آگئے اور ماشاء اللہ اماما داڑی اور سب ہو گیا الحمد للہ ستر سال سے اوپر کی عمر ہے کتنی ستر سال جیسے اوپر کی عمر ہے در سے نظامی کر رہے جامع المدینہ بریڈ فورٹ کے اندر یا جامع المدینہ برمنگم دو میں سے ایک جگہ پر ستر سال کے اوپر. اوپر ان کی عمر نور نور محمد نام ہے ان کا بھی انشاءاللہ شاء آپ کو میں ان کا وہ دکھاؤں گا ان میں وہ ان کا ان کا انٹرویو بھی دکھا دیں گے اگر کوئی ان کے تاثرات ہوں گے ہمارے پاس آپ دیکھیے گا تو ہم بھی سیکھ سکتے ہیں آپ بھی آگے بڑھیں مدیچہ کے ناظرین نیت کریں اپنی بیٹیوں کو در سے نظامی کرائیں اپنے بیٹوں کو در سے نظامی کرائیں داخلے دلائیں جامع المدینہ کے اندر کوئی نیت کب بنتی ہے کہ میں نیت بنے کہ یار میں بس اللہ مجھے توفیق دے میں عالم بنوں گا یار کوشش کرنے میں کیا آ رہے تھے جی؟ کیا پتہ یار سیڑھی چڑھیں اور چڑھتے چلے جائیں ضروری ہے سیڑھی چڑھ کے نیچے آ جائیں گے ضروری تو نہیں ہے نا اب ہمت کر کے پہلے زینے پر پہنچ رکھو یار اللہ تعالیٰ کی رحمت دوسرے زینے پر چلا دے گی آو اگر آو نیچے اتر بھی گئے تو کم از کم پہلے زینے پر چڑھنے والوں میں تو نام آ جائے گا سعید ابو رضی اللہ تعالیٰ کسی نرس کی کہ میں علم نہیں سیکھتا کہ مجھے ڈر کہ میں اس کو ضائع نہ کر دوں آپ نے فرمایا کہ جو اب تک ضائع کر رہا ہے نا وہ اس سے کمی ہی ہوگا سیکھو تو صحیح کوشش تو کریں کوشش کا ہمارا کام ہے جامعہ بھی دینا لگا کام ہے تو آپ جن جن شہروں میں ہیں وہاں پر بھی یہاں جامع المدینہ کے بستے پر جائیں ان سے رابطہ کریں ان سے معلومات لیں اپنے ملک کی لیں بیرون ملک کی لیں پورا سیکھیں سمجھ تو لے کے درس نظامی کیا ہے میں کیسے کر سکوں گا کوئی بھاری برکم نہیں ہے بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے آپ کو مزہ آ جائے گا انشاءاللہ شاء اللہ آپ آپ کو کتنا مزہ آئے گا آپ کے سامنے قرآن کریم رکھا جائے قرآن کریم رکھا جائے اور آپ ترجمہ نہ ہو اور آپ کو کہا جائے کہ اس کو پڑھو آپ پڑھیں اور کہیں اس کا ترجمہ کرو اور آپ ترجمہ کر لو اتنی عربی اگر آ جائے اتنا قرآن آ جائے تو یوں ہر عربی کرنے والے کو ترجمہ نہیں کرنا چاہیے ترجمہ کرنے کے الگ شرائط ہیں یہ صرف میں نے آپ کو ایک حرف دلانے کے لیے کہا ہے کہ قرآن مجھے سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا ہمارے ہوتا یہی ہے کہ جس کو تھوڑی بہت عربی آ جاتی ہے قرآن کا ترجمہ کرنا شروع کرتے تھے قرآن کا ترجمہ کرنے کے لیے بھی کئی الوم کی ضرورت پڑتی ہے اور تفسیر لکھنے کے لیے مسجد کتنے الوم کی ضرورت پڑتی ہے ہر ایک کا کام نہیں ہے ترجمہ کرتے رہنا اور تفسیر لکھتے رہنا یہ بہت بڑے بہت بڑے عجلامہ کا کام ہے بہت بڑے علامہ کا کام ہے علامہ کہتے بہت بڑے عالم کو ہے رابطہ کریں وہ کون کون نیت کرتا ہے کہ میں انشاءاللہ اللہ ہمارے بستے والوں سے یا مدنی چینل کے ناظرین ہم انشاءاللہ شاء المدینہ کے حوالے سے رابطہ کریں گے تو رابطہ کی نیت کرتا ہے تو اٹھا ہے میں بھی تو دیکھوں یوں جذبہ ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ کیا بات ہے مدینہ کی اللہ تعالی برکت عطا فرمائے اور ہم سب کو علم دین کی نعمت سے مالا مال فرمائے